کما لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ بزرگان دین نوجوان ساتھیو، معزز معذین یہ ماہ رمضان کے مناسبت سے آج کا خطبہ جو ہے ماہ رمضان کے متعلق ہے اور اسی کے مطابق قرآن پاک صورۃ البقرہ کی مشہور آیت تلاوت کی گئی ہے جس میں رب العالمین نے جس میں رب العالمین نے روزے کے متعلق تین باتیں بیان کی ہیں نمبر ایک روزے کی فرضیت کا اعلان کیا نمبر دو اللہ تعالی نے روزے کے متعلق ایمان والوں کے بارے ایمان والوں سے بتایا کہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہوئی ہیں تقریبا ہر قوم میں ہر امت میں عبادت فرض کر دی گئی تھی نمبر تین اللہ رب العالمین نے آیت کے خاتمے پر خاتمے پر لال لقن کہہ کر کے روزے کے اغراج اور مقاصد کی تعین کر دی کہ روزہ تم پر اس لیے فراز کرار دیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوا پیدا ہو جائے شابان کی آخری تاریخ تھی بالکل مہینہ ختم ہونے والا تھا جبر عیل امین اللہ رب العالمین کی طرف سے سورت البرا کی آئت لے کر کے نادر ہوئے کہ آئی الین آم انوتی وارے کم اسم کما کارلین کب لکم لال لکم تکوج ہجرت کے دوسرے سال سامان کے مہینے کے آخر میں یہ آیت نادل ہوئی اور جس میں اعلان کر دیا کہ روزہ تمہارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے یا ایلینا آ منو اے ایمان والوں کتیام تم پر روزے کو اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے کماکو تیبار قبل کم جیسے کہ تم سے پہلی ساری امتوں پر روزہ فرض کرا دیا گیا تھا القم تک تاکہ تمہارے اندر تقوا پیدا ہو جائے اور تم متقین میں شامل ہو جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانوان وائب پڑھ کر کے سنائی اور رمضان کا چاگ نکل کے ہی پورے مہینے کا روزہ رکھنا شروع ہو گیا اور تاکہ آمد ان یہ باقی رہے گا اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کے روزے کو ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا جیسے کہ آپ فرداد جانتے ہیں نبی علیہ سامنے ساتھ نمایا بنی الاسلام اسلام خمس شہادت اللہ الا اللہ و عنی رسول اللہ و اقام ولا و عاض و سیام و رمضان وہی من استطاع علیہ سبیلا او کماکارا رہی سراچنا پہلا رکن شہادت عین کا اقرار ہے دوسرا اقامت صلاح ہے تیسرا ایتا عزک اور چوتھا رکن جو ہے وہ سیام رمضان ہے اور پانچواں اور آخر رک رکنے اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ مقرر کیا ہے بشرتے کی بشرطے کی انسان تحبی افتتاح ہو اور حج کرنے کی طاقت اس کے پاس آ چکے ہو ارکان خمسا میں سے چوتھا رک رہے اللہ رب العالمین نے اس مہینے ماہ رمضان کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نمایا اے لوگوں اتاکم شہر رمضان شہر اتا رمضان و شہر و اے لوگ رمضان کا مہینہ آج آ گیا ہے اے لوگ رمضان کا مہینہ پہنچ چکا ہے یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا روزہ تم پر فرض قرار دیا ہے وہ خود تحت ابو اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں وہ ان لکھت اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں وہ توغل و مرد تو اور سرکس قسم کے شیاتی اور جن جو ہیں سب کو جکڑ دیا گیا ہے تاکہ تمہاری عبادت الہی اور رمضان میں اللہ رب العمین کے ساتھ برداری عبادت اور نیک امال کرنے میں کوئی طاقت رکاوٹ نہ ڈال سکے پھر آخر میں نبی رہا سامنے اس حدیث کے آخر بیان فرمایا ولی اللہ فی اس مہینے کے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی مغفرت اور بخش اجرسواب کے لیے ایک رات رکھی ہے جو رات لہرۃ القدر خیر من الف الفشہ ہے ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر اس ایک رات کی عبادت ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نمایا منحرم خیرا فقر حرم جو انسان لہرت القدر کی ماہ رمانہر کل قدر کے خیر و برکت سے محروم رہ گیا پاک ماں وہ ساری بلائیوں سے محروم کر دیا گیا اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی دوستوں نبیٰ رہی سراک و نے اس مہینے کے برکات اور اس مہینے کے اللہ اعمال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اے میرے امت کے لوگوں ہوشیار رہنا و تا وزال کل لیکن ماہ رمضان میں جتنی راتیں آتی ہیں پہلے ہی رات سے رمضان کا چاند نکلتے ہی اللہ رب العالمین اپنا ایک نظام قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کا چاند نکلا روزہ تو ہم کل رکھیں گے لیکن آج رمضان شروع ہو گیا ہے اس پہلی ہی رات سے اللہ تعالی بے شمار ایسے بندے جنہوں نے جن کے گناہوں اور برائیوں کی بنا پر ان پر جہنم واجب ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ بے شمار ایسے لوگوں کو ولی مرند جہنم سے آزاد کرنا شروع کر دیتے ہیں برابر ہر وزال تفریح کلے نہیں رہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے اندر جتنی راتیں آتی ہیں تیس یا انتیس تمام راتوں میں اللہ رب العالمین کا یہی نظام چلتا رہتا ہے کہ روزانہ بے, بے شمار گنگانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا رہتا ہے اس لیے میرے بھائیو رمضان کی راتوں میں اٹھ کر کے توبہ استفار کرنا رب کے سامنے رونا رب کے سامنے دل گڑانا اپنے گناہوں کی نفرت اور بخشش کی کوشش کرنا یہ بڑے خیر و برکت کا سبب ہے اسی لیے رب اللہ آدمی نے ساتھ روایا ہمارے نیک بندے جو ہیں متقین ان کا طریقہ یہ ہے وہ بھی اہارے شہر کے وقت رب کے سامنے ہاتھ پھہرا کر کے توبہ استغفار کیا کرتے ہیں یہ تیس راتیں آپ کو یا ان تیس راتیں ایسی اللہ تعالیٰ نے رمضان کی برکت سے ہمیں عطا کیا ہے جن راتوں میں بے شمار گنہداروں کو جہنم سے اللہ تعالی آزاد کرتا ہے ہمارا اور آپ کا کام ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ رمضان کے مہینے میں راتوں کے اندر توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو جہان سے آزاد کرانے کی کوشش کرے اسی طرح سے نبی علیہ سراط اسلام نے ماہ رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھو لیکن دعوت مستاب اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کے اندر ایک اور اپنا بڑا فضل و کرم یہ کیا ہے کہ رمضان کا چار نکلتے ہی چوبیس گھنٹے قبولیت دعا کا دروازہ اللہ تعالی نے کھول رکھا ہے آپ نے ساتھ کمایا کل لے اب ہر انسان ہر بندہ بالدھار گریب نیک گنہدار مرد عورت یہ کل لے اب ہر کلبہ پڑھنے والے کے لیے دعوت مستضاب اللہ رب العالمین نے قبولیت دعا کا دروازہ کھلا رکھا ہے اس لیے ہمیں خوف کثرت سے رمضان کا چاہے دن کا معاملہ ہو یا رات کا معاملہ ہو ہمیشہ کثرت سے دعائیں کیا کرو یہ دعائیں قبولیت کا دعاؤں کے قبولیت کا وقت ہے نبی علیہ صلاف سامنے نے ساتھ رمایا امام تلوی امام ابن ماجا امام ابن اقبال اور بہت سارے محدثین نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ صلاف سامنے نے ساتھ رمایا سلا سک لاتو رب دعوت اے میرے امت کے لوگوں یاد رکھنا تین قسم کے دعا کرنے والے ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا تین قسم کے بندے ہیں وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور میرے رب کے سامنے اپنی دعا رکھتے ہیں اللہ رب العالمی دیوی, دنیا بھی ہر قسم کی دعا ان کی قبول کر لیتا ہے وہ تین آدمی نمبر ایک آج میں دعوت روزے دھاروں کی دعا جب تک رمضان ختم نہ ہو جائے جب تک آخری روزہ افطار نہ کر لے پورے رمضان بھر میں دعا روزہ رکھنے والا روزہ دھار جب بھی دعا مانگتا ہے اللہ رب آدمی اس کی دعاوں کو مور کر لیتے ہیں اور خاص طور سے میرے بھائی نبی علیہ ترا تو سامنے ساتھ روایا روزہ افطار کرنے کے وقت وہ انسان ایسے ہر کے وقت سے کھانا پیلا بند کیا رب کی عبادت میں ہے جب صورت گرو ہونے کا وقت آتا ہے ہر انسان روزے کو مکمل کر کے اس کے لیے بیٹھتا ہے تو آپ نے ساتھ سنالا اس طار کے وقت خصوصی طور پر جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی باندتا ہے اللہ اسے دے دیتی دی دی دی میرے بھائیوں ایسا نہ ہو صرف ہم پکوڑے اور لسی میں ہمارا بیمار رہ جائے اور ہم دعا کرنا کر بول جائیں عام طور پر لوگ یا تو گھڑی دیکھتے رہتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں کتنی جلدی آگان ہو اور ہم استعار کرنا شروع کر دیں آپ اس وقت پر استار کریں لیکن اتنا انتظار نہیں جو بار بار آپ اپنا چاہیں دنیاوی باتوں میں گھڑی دیکھنے میں موبائل چیک کرنے میں جو آپ ضائع کر دیتے ہیں اس وقت اللہ کے واسطے آپ دعا کریں دو قبولیت دعا کا پورا رمضان کا مہینہ اور خصوصیت کے ساتھ فکری جب انسان یوگا استعار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس وقت تو خصوصیت سے اللہ تارا اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں اسی طرح سے میرے بھائیو دوسرا انسان جس کی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے آپ نے فرمایا المام العادل وہ بادشاہ وہ حاکم جو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی دعا کرو ہمارے حکام کو عدل و انصاف والا بنائے ابھی الحمدللہ پوری دنیا کے اندر سب سے اچھے حکام کو حکومت میں ہمارا زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو انہیں اور نیک بنا دے ایک تین بار حاکم شریعت کی پابندی کرنے والا حاکم جو ہوتا ہے امیر وہ ہے چونکہ اللہ رب العالمین کے رعایا کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتا ہے اسی لیے اس کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا نمبر تین جس کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا عرف میں دعوت المضوق مزل مظلوم انسان مظلوم انسان جب دکھے دل سے ظلم سے تنگا کر کے اپنے تعلیم کے حق میں دعا کر, بدعا کرتا ہے تو مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا ایک مظلوم پریشان حد مصیبت زدہ جب رب وہ اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے تو رب العالمین آسمان کہتے کہتے ہیں بندے تو نے دعا کر لی ہے انتظار کر لانا کاپا دہند ہم کریں گے گھر تھوڑی تاثیر سے کریں یہ اللہ رب العالمین مظلوم کے ساتھ مہربانی کرتا ہے اسی لیے ہم میں اور آپ میں سے ہر انسان ظلم سے بچائے نبی علیہ نے ساتھ نمایا کے دعوت مزلوم اے میرے امت کے لوگوں کسی پر ظلم نہیں کرنا مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ سار, آ, بس, بس انسان اگر مجلوم ہے مظلوم بد دعا کر دیتا ہے مظلوم اگر بد دعا کر دیا ظالم تیرے حق میں تو اللہ تعالیٰ تجھے کبھی نہیں چھوڑے گا میرے بھائیوں اسی طرح سے خاص طور سے ماہ رمضان کی برکتوں میں سے فضائل میں سے ایک بڑی طبیلت یہ ہے ہم سے پہلے بنی اسرائیل یا جتنی قومیں روزہ رکھا کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ مہربانی نہیں کیا تھا جو ہم پر اور آپ پر کیا ہے پہلی ساری امتیں ہے سورج ہوا کھا لیا یا بھوکے رہے تھے تھوڑا سا کھایا یا زیادہ کھایا افطار کیا بس ان کے بعد اب تو ان کے اوپر دوبارہ کھانا پینا حرام کر لیا جاتا تھا اب وہی سے روزہ افطار کیا سورج گروبوں ہوتے ہی روزہ افطار کر لیا تو اگلا روزہ ان کا شروع ہو جاتا تھا نہ رات میں کھانے کی اجازت نہ ایسا کے بعد کھانے کی اجازت ایک مرتبہ ان کو کھانے کی اجازت تھی لیکن اللہ رب العالمین نے اس پر بڑی مہربانی کی پوری رات غروب شم سے لے لے کر کے آسانی فجر تک کھانے پینے کا کی اجازت دے رکھی بولو اشرب کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک صبح ہو جائے یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کیا اللہ تخارو لوگ کو اٹھو اور شہر کا کھانا کھاؤ اگر تمہیں زیادہ نہیں لگی ہے سحر کے نیت سے دو کھجور کھاؤ اور پانی پی کر کے سارا کی مخالفت کرو اللہ گر سول نے ساتھ نمایا سیامین سیام کتاب اکلتر اے لوگ ہمارے اور یہود نارا کے روزوں سے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے اس سے ہر کھانا ہے ہمارے بہت سارے بھائی ڈیوٹی کیے دوستو آزاد کے ساتھ رہے رات کو بارہ بجے کھانا کھا کر کے سو گئے صبح اٹھے گا نیند خراب ہوتی ہے اللہ رسول نے اے سننے برسا ہس ہو بڑا قلعہ ہو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے شہر کرنے کی اجازت دی ہے تم کو حکم دیا ہے اور چوبیس گھنٹے میں رمضان کے جو برکت والے اوقات ہیں ان میں ایک برکت والا وقت وہ ہے جو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے انسان شہر کرتا ہے آپ نے ساتھ نمایا اے لوگوں سے حرکیا کرو اٹھو جب قربانی دو اور اٹھ کر کے کھاؤ کھوا ملتا جو سلوم جب انسان اپنے نیت کو چھوڑا بہ ساف کیا شہر کرنے کے لیے اٹھا وہ ہمارے گھر کی عورتیں رات کے ہاتھ ایک سادی رات سے اٹھ کر کے کچن میں جو شہر کا انتظام کر رہی ہیں اللہ کر سولہ ہمارا اے لوگوں ذرا یاد رکھنا اللہ جو سلون اللہ رب العلی اور آسمان کے سارے فرشتے اللہ تعالیٰ اور ساتوں آسمان کے سارے فرشتے سحر کرنے والوں کے ہاتھ میں دعائیں رحمت کرتے ہیں انسان اتنی بڑی فضیلت سے محروم آپ شہر کر رہی ہیں اپنے فائدے کے لیے لیکن شہر کس میں کرے نبی کی سنت ہے اللہ رب العالمین کی رخصت ہے اللہ کا حکم نبی کی سنت سمجھ کر کے آپ شہر کے وقت اٹھتے ہیں کھاتے ہیں آپ جبتے ہیں اور نیند آپ کر رہے ہیں تو اللہ بھی اپنی رحمتیں نادل کر رہا ہے اور فرشتے بھی دعا کر اللہ یہ تیرے جتنے بندے اور بندیاں اس سے ہر کے لیے اٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ان باتوں کا عمل کرنے کی تو فیگ نہیں فرمائی اکل کو لہٰذا کلبی ہاتھوں بھول گئی الحمد للہ وقفہ بھار میرے بھائیو رمضان کے مہینے میں جو بڑی رحمتیں برکتیں ہیں انہیں میں سے ایک یہ بھی ہے اللہ اکبر دوستو ہر کرو اور رمضان میں مسجد کے اندر چلے آؤ کیوں رات بھر جگہ ہیں کھانا کھائے بر لے کر کے آرام کر لیے نماز بھی گئی یا تقویر تحریمہ چلی گئی جماعت چلی گئی کچھ لوگ سوچتے ہیں رات بھر جگہ ہیں مسجد میں نہیں جائیں گے گھر ہی میں نماز پڑھو اور سو جاؤ اللہ اکبر رحمت اللہ علمی کتنی پیاری تعلیم دے رہے ہیں آپ نے ساتھ نمایا اے لوگوں منسل سلا سجرے بھی جمع حصل جو انسان اپنے گھر سے وضو کر کے نکلا یا اپنے گھر سے مسجد آنا اور با جما آتماد قدر پڑھ لیا جس شخص نے باچما اتنا پڑھ لیا کانفی اللہ صبح تک اللہ تعالیٰ شام تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو اپنی گارنٹی اور حفاظت میں دے دیا میرے بھائیوں آپ رات میں سوئے ہوئے ہیں جا کے وقت کہیں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے پتہ نہیں کتنے حوادث اس پیش آ رہی لیکن رمضان کے مہینے میں یا آپ دنوں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا کتنی بڑی خیر و برکت کی چیز آپ نے ساتھ روایا اب غروب سب تک کے لیے اللہ نے اس کو اپنی حفاظت میں لے رکھا ہے میرے بھائیوں فجر کی نماز کا اہتمام کرو اسی طرح سے ماہ رمضان میں جو بڑی خیر برکت والی چیزیں ہیں ان میں ایک یہ دوست ہو پتا نہیں ہمارے کتنے گریب حاج مند محنت مزدوری کرنے والے بھائی ایسے ہیں دل بھر دھوپ میں کھٹ رہے ہیں دل بھر دھوپ میں نوکری کر رہا ہے مزدوری کر رہا ہے اب آلہ وسارا نہائے دھوے اور دو گھنٹہ اس تاریخ تیار کرنے کے لیے کچن میں چولہے کے سامنے جل رہا ہے اکبر یا ایسے ماں کی ہیں مسافر ہیں محنت مزدوری کرنے والے پریشان ہال بھی بو پیاسے گریب اور مشکل ہیں آپ نے ساتھ سمایا اے لوگ من ختارا سو ایمن من ختارا سا ایمن کان لہ اجرہ مثر اج راج کا سو مجریسا سیاح اوکما کا رہا سم اے لوگ روزے داروں کو روزہ افطار کرانے کی کوشش کرو خود ہی افطار نہ کرو خود بھی افطار کرو اور دوسروں کو بھی روزہ استار کرانے کی کوشش کرو من سب طرح اے من جس نے کسی روزے دار کو روزہ استار کرا دیا تو روزے دار جس کا حیح حیح روزہ اپنے استعار کرا اس روزے دار کو دن بھر روزہ رکھنے کا جتنا سواب تھا اس کو روزہ رکھنے کا سواب اور تم کو اتنا ہی ثواب اللہ نے اور دے دیا روزہ افطار کرانے کی وجہ سے من نا کو سمنا کرے سائے میں سہیا رو کے دار کو آپ نے تار کرایا اس کے اجر سو کو ایک دن برابر نہ نہیں گھٹائے گا اس کو رو کا رکھنے کا پورا پورا سواب دیا اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالی نے آپ کو افطار کرانے کی برکت سے دو روزے کا سواب دے دیا ایک اپنا روزہ رکھنے کا اور دوسرا جتنے لوگوں کو روزہ استار کرایا ہے آپ نے دس روزے داروں کو روزہ استار کرایا آپ کو سرو گرو شنکھ کے بعد گیارہ روزہ رکھنے کا سواب ملے گا ایک آپ کا اور دوسرے دس جن کو آپ نے روزہ استار کرایا ہے یہ بڑا عجو سواد حاصل کرنے کا بہترین نراستہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اسی طرح سے میرے بھائی ماہ رمضان جو ہمارے سامنے آ رہا ہے بڑی خیر و پر لے کر کے اس کی بڑی برکتیں یہ اللہ اکبر نبی علیہ اللہ اسلام نے ساتھ نمایا لوگوں قرآن کی خود تلاوت کرو ماہ رمضان تلاوت قرآن کا مہینہ ہے رمضان شاہ رقرآن شاہران الفی القرآن خدلات لوگوں رمضان ہی کا مہینہ تو ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا قرآن کو کثرت سے پائے حضرت عبداللہ ابن عمر اللہ ابنام کی حدیث نو یہ رہے فراخاس سماج ہیں کہ قیامت کے دن قیامت کے دن بندہ رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور روزہ آئے گا روزہ آنے کے بعد کہے گا روزہ کہے گا اے ردی امنی مرا تو انتام شراب اے اللہ یہ بندہ جس کا آپ حساب لے رہے ہیں دیکھ میں اس کا روزہ ہوں دن بھر اس کو کھانے پینے سے میں نے روک رکھا تھا نہیں تھی اس لیے آج صرف قیام اللہ صرف قیامت کے دن آج کا دن جو ہے اس جہانم سے نجات کے لیے اتنے مشقت سے روزہ رکھا تھا اے اللہ یہ جو تیار کی ہے دن بھر موکھا پیاسا اس لیے تھا کہ آپ اس سے خوش ہو جنت عطا کر دی اس لیے اس نے روزہ رکھا تھا کہ اس کے گناہوں کی آپ نفرت کر دیں سشنی تھی اللہ میں اس کا روڈا اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں اللہ میری صفا آج قبول کر کے اس بندے کو کامیاب بنا اور جنت میں داخل کر دی نبی رہس رات ہیں ابھی روزے کی شروعات ختم ہو رہی تھی اتنے میں ادھر سے قرآن آ گیا اور قرآن نے کہا ام قرآن اے قرآن بھی یہ روکا ہے تو میں اس بندے کے قرآن تلاوت قرآن ہوں اور میں آپ کا خرام ہوں اے اللہ ہوں. نوم ہم نے رات میں، رات میں دل دربھر بیچارا کام کرتا تلاوت کا موقع نہ ملتا نوکری کا معاملہ دل کی کا معاملہ بزنس کا معاملہ پچاس سو ضرورت ایک دن میں تھی یہ مجھے پڑھنے کا موقع نہیں پاتا تھا جب رات کو آتا اے اللہ اس کو کس سے اٹھا کر کے میں اپنی سراوت میں مشغول کر لیتا تھا اس نے منا تو ہوا بھی نو دن ہم نے رات میں آرام سے اس کو محروم کر رکھا تھا ہم نے سونے سے روک رکھا تھا ہم نے کسی اور کام میں مجبور ہونے سے اسے روک رکھا تھا اللہ اس نے بڑی مشقت سے مجھے تلاوت کیا ہے میں اس کا تلاوت قرآن ہوں میں اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک کہ آپ میری صفات اس کے حق میں قبول نہ کر لے دعا کرو یہ قرآن اور یہ رمضان قیامت کے کیا ہمارے حق میں ایسی صفات کریں اللہ رسول صاحب ہم آتے ہیں فن اللہ دونوں سے کہا اے روزہ اور اے میرا قرآن جاؤ ہم تم دونوں کی صفات قبول کر کے اس کے زندگی بھر کے سارے گناہ کو معاف کیا اور ہم نے جنت میں سے داخل کر دیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ان اعمال کو قبول کر اپنا کے توفیق کے نصیب فرمائے اسی طرح سے میرے بھائیوں جب آپ روزہ افطار کریں روزہ افطار کریں تو آپ اس وقت اللہ تعالی کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر اور آ کر ماشاء اللہ وہاں تصیر تو اللہ اکبر اللہ اکبر ام المومن آئسہ سے ہیں رو سے ہیں ہی رو دن بھی کئی ہزار دن ہم آئے اور نوکرانی سے کہا سب تقسیم کر دو افطار کے وقت گرمی کا موسم تھا شکت کی پیاس بھوک لگی ہوئی ہے وہ بھی عرب کی گرمی مدینے کی گرمی ہے تاریخ لاؤ اگان ہونے والی ہے لے کر کے آئی مجور اور پانی لے کر کے آئی اور پھر اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں حضرت آشا نے کہا دیتی تھی آج تو بڑا مال آیا ہوا تھا کیا آج بھی کچھ کھانا نہیں پکا سکتی تھی تاری تیار بھی کر سکتی تھی کچھ کھانے پینے کی کرنے کی امی جان آیا تو سب لیکن آپ نے سب صدقہ کا کرا دیا اپنی اس کے لیے بھی نہیں بچایا تھا میں کہاں سے لاتی رونے لگی مانگی بہت امی نے کہا کوئی بات نہیں چلو وہاں کا سیدھا ہو گیا نا کوئی بات نہیں لاؤ کھجور لاؤ کھا کر کے پانی پی کے روزہ کر لیتے ہوں آئندہ کل پھر روزہ رکھ گی یہ تو وہ تھا ہماری اور اپنے معاملات کو دورا دیکھو پچیس قسم کی دفتاری کے بعد پچیس کس منٹ مشروبات پھر اس کے بعد ایسا کے پہلے کھانا ایسا کے بعد کھانا سونے کے پہلے کھانا اور پھر جب تک آزان نہ ہو سب تک کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سلسلہ جاری ہے ہم کو تو ان سے کہیں ہزاروں گنا دادا اللہ کا شکر شکار کرنا چاہیے جب روبا افطار کریں کہ یہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا روبے کی تکلیف کی یہ شکر گزاری ہے وہاں بم اللہ تیرا سارا کرم ہے دل بھر کیا تھا سورج گرو ہوتے ہی نے پانی لسی دودھ چھاٹ پتھان نہیں کتنی چیزیں دی تھی ساری پیاس دور ہو گئی وہ تلو رو یون شہر سے لے کر کے گرمی کے موسم میں شام تک یہ قسم کی ساری رگیں سوکھ چکی تھی لیکن تیری اجازتوں نے اجازت دیا گرو ہوتے ہی اتنے رشک سے نوازا کہ ساری رگیں جو ہے ہری بھری تازہ ہو گئی اور پھر کھا بھی لیا پی بھی لیا مزے بھی اڑائے وہ سادا اور روزے کا ثواب بھی انشاءاللہ شاء ہمیں دے ہی دے گا اللہ تعالیٰ کے دعا کرو ہم سب کو رباہ رمضان صحت اور آفیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ خاص طور سے جو چند چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کرو اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہوین ہم تمام بھائیوں کو ماہ رمضان صحت اور آفیت امن و امان کے ساتھ نصیب فرمائے رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں صفایت پلی ادا فرما جو پریشانہ ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے جو مخروط ہیں اللہ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی سے لگا دے ہم نے جو شرق و برحت میں انہیں معاہد و متب سنت بنا دے رب العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس المان کے ان کے و انصار جو ہے اللہ تعالیٰ امن و امان اور صحت اور آفیہ تصے فرمان اللہ ان سے اچھے کام لے لے ہر بلا و مصیبت انہیں محبوب کر لے اور جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفیظ اللہ اللہ تعالیٰ انہیں امن و امان صحت و, و آفیہ سے باقی رکھے اللہ ہر بھلا ہر مصیبت بچا لے. ان سے وہی کام لے جو امت اور ملت کے لیے فائدہ مند ہے اور ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک دے جس میں امت اور ملت کا نقصان اور خسارہ ہو اللہ عالوین اس ملک کو آم و امان کا گہوارہ بنا دے باتی کو شکست دے اہل حق اللہ تعالیٰ فطح نصیف فرما دنیا میں جہاں بھی ہمارے اسلامی ملک ہیں ہر مسلم ملک کو عمر امان کا دہوارہ بنا دے اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اللہ ان کے جان ان کے مال ان کی عزت ان کی عزت اللہ ان, ان, ان, ان کے دین کی حفاظت فرما اللہ فرمین و المسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ امر بالعدل <سؤال> والإحسان و ایتائی ذلقربہ و ینہا عن الفہشائی والمنکر والبجی یعیدکم لعلکم تذکرون و ذکروا اللہ یذکركم و دعوه یستجب لکم و نذکر اللہ تعالیٰ اکبر کتنی من اٹھو کتنی من اٹھو